من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هده له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول اللہ سبحان و تعالی یم حق اللہ صدقۃ اللہ میرے محترم بھائی اور دوستوں جب ہم <coughs> یہ لفظ کہتے ہیں یا یہ جملہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو اور ہر حوالے سے اسلام نہ صرف یہ کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ ہمیں وہ لازمی ہدایات دیتا ہے جس کے اوپر عمل کرنا بحثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے جب بھی مسلمانوں نے اپنی زندگی کے اجتماعی نظم کو اپنے اجتماعی نظم کا رشتہ اسلام سے کاٹ کر اسلامی تعلیمات اور احکامات سے کاٹ کر کسی اور طرف جوڑنے کی کوشش کی ہے تو اس کا خمیازہ ہر شعبے میں اس طریقے کے ساتھ بھوکتا ہے جس کا آج میں اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں انہی شعبہ ہائے زندگی میں سے ایک اہم ترین شعبہ جو ہے وہ اقتصاد اور معیشت کا ہے اس حوالے سے چونکہ اس کا تعلق براہ راست انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ ان کی بنیادی ضروریات کے ساتھ ان کے رہن سہن کے ساتھ ان کی معاشرت کے ساتھ ہے اس لیے اس حوالے سے اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں بڑی دو ٹوک ہے اور اس کا تجربہ کرنے والوں نے گزشتہ چودہ سو سالوں کے اندر اس کے نتائج اور ثبرات بھی دیکھے ہیں جس زمانے میں اسلام نیا نیا آیا تھا اور اسلامی احکامات پیش ہو رہے تھے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو بغیر کسی تجربے کے یہ نہیں کہ انہوں نے ان چیزوں پر عمل کر کے کوئی کوئی تجربہ حاصل ہوا ہو وہ تو مانتے چلے گئے جیسے حکامات آئے ان کی تربیت ایسے ہوئی تھی ان کو صحبت اتنی اونچی ملی تھی لیکن آج تو دنیا کے سامنے ایک چودہ سو سال کی تاریخ موجود ہے ایک تفصیل موجود ہے کہ ان چودہ سو سالوں میں یہ پوری تاریخ ہے جو مرتب ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں کہاں مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے كس زمانوں کے اندر وہ لوگ بہت اچھے رہے اور كون سے زمانے ایسے ان كے اوپر آئے كہ جب وہ زوال اور ایک غربت کی آخری حدوں اور آخری سطحوں تک پہنچے آج كل ملك عزیز میں معاشی بحران اور معیشت کی زبوں حالی کے چرچے ہیں اور اس پر تجزیوں کا اور گفتگو کا اور اس کے اوپر جو ہے اپنی آرا پیش کرنے کا ایک بازار گرم ہے چاروں طرف اور حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی پریشان بھی بہت زیادہ کیونکہ بہر مہنگائی کا جو افریت ہے جو جن ہے مہنگائی کا وہ ایسا لگتا ہے جیسے بوتل سے باہر آ گیا اور کم آمدنی والے لوگوں کے لیے اس میں سروائو کرنا مشکل ہو رہا ہے لیکن یقینی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہماری یہ صورتحال اگر بنی ہے ہمارا یہ موجودہ فسکل ایئر جب ختم ہوا ہے تیس جون دو ہزار اٹھارہ تو سٹیٹ بینک نے جو اداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق اس وقت ہم لوگ یہ تیس جون کی بات ہے یہ اگلے مہینے اس میں شامل نہیں کہ ہم تقریباً تیس ٹریلین روپوں کے مقروض ہیں یہ تیس ہزار ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں جن میں سے کوئی گیارہ ہزار ارب یعنی گیارہ ٹریلین روپے یہ بیرونی قرضہ ہے پاکستان کے اوپر اور تقریباً ساڑھے سولہ ہزار ارب روپے اندرونی قرضہ ہے اور کوئی گیارہ سو ارب روپے یعنی ایک ون پوائنٹ ون ٹریلین روپے یہ پاکستان کے سرکاری اداروں پر اس وقت قرضہ ہے مختلف چیزوں کا آپ کو پتہ ہوگا کہ سرکاری ادارے بل نہیں دیتے بہت ساری اپنی چیزوں کے اندر تو یہ سارا ملا جلا کر کوئی تقریباً تیس ہزار ارب روپے یا تیس ٹریلین روپے پاکستانی قوم اس وقت مقروض ہے آپ کی جو حالیہ مردم شماری ہوئی ہے آخری اگر اس قرضے کو آپ اپنی اس حالیہ مردم شماری کے اوپر تقسیم کر دیں تو ہر پاکستانی اس وقت ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کا مقروض ہے جس میں ہر بچہ بھی شامل ہے اور ہر غریب ہر سر پر ہیڈ جو قرضہ آتا ہے وہ کوئی ایک لاکھ چوالیس ہزار دو سو چھپن روپے ہے یہ اس صورت کے اندر یہ بحث پاکستان میں شروع ہوئی کیونکہ پاکستان نے اپنے قرضے جو لیے ہیں اس کا سود ادا کرنا ہے اور اس سود کو ادا نہ کرے تو اس کے ایک اور مسائل اس کے پیش ہوں گے تو اس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے اور نہ جانے کی ایک بڑی مشہور بحث پاکستان کے اندر ہوئی اور اس موقع کے اوپر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو کیا کریں ہمارے موجودہ حکمرانوں نے حکومت میں آنے سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی کہ بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے لیکن شاید ان کو صورتحال ان کے سامنے واضح نہیں تھی جب وہ آئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے ہم نے طے کیا تھا تو لیکن یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی اور چارہ اس میں نہیں ہے معاشی ماہرین کی تجزیے آپ پڑھیں تو جانے کے نقصانات بھی لوگ بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جانے کے کچھ فوائد بھی بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ آپ کو اس شرح سود کے اوپر قرضہ شاید دنیا میں کہیں اور سے نہ ملے جس کے لوگ سافٹ لونز کہتے ہیں جس میں شرح سود کم سے کم ہو کم سے کم تو نہیں ہوتی لیکن باقی مارکیٹ جس قرضے کے اوپر جس شرح پر سود دے رہی ہوتی ہے وہ اس سے نسبتا کچھ تناسب اس کا کم ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کی شرائط بڑی کڑی ہوتی ہے اور وہ شرائط حکومتیں ماننے پر مجبور بھی ہوتی ان شرائط کے کچھ نتائج آپ کی معیشت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس میں جن چیزوں پہ حکومت سبسڈی دے رہی ہوتی ہے آئی ایم ایف سب سے پہلے انہیں کہتی ہے کہ آپ سبسڈی بند کریں جیسے بجلی پر سبسڈی ہے گیس پر سبسڈی ہے انہوں نے تو جانے سے پہلے بھی کم کر دی اور اب شاید آنے والے وقتوں کے اندر یہ سبسڈی کو مزید کم کریں گے یعنی اگر فرض کے حکومت کو اگر گیس کا یونٹ یا بجلی کا ایک یونٹ دس روپے کا پڑ رہا ہے اور وہ عوام کو چھ روپئے میں دے رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ چار روپئے حکومت بھر رہی ہے اس کی تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ بھریں ہاں. آپ اور یہ عوامی پر ڈالیں اسی کے نتیجے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا ٹیرف بڑھتا ہے اور اس قدر بڑھتا ہے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہو تو پچھلے چند سالوں کے اندر اگر پچھلی ایک دو دہائیوں کو آپ دیکھیں تو ہم نے تقریبا تیرہ چودہ دفعہ بجلی کے قیمتیں بڑھائی ہیں لیکن یہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ ایک جگہ کے اوپر جا کر رک جائے گا اور انسان سوچے کہ یہ یہاں سے بس ان معاشی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے دوسری چیز جب وہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی اخراجات کے اندر اور بہت سارے منصوبوں کے اندر یا عوام کو دینے والے ریلیف کے اندر سبسڈی کے علاوہ اور بعض منصوبوں کے اندر سرکاری اخراجات کے اندر کمی کرے تو لا محالہ اس سے معیشت کی رفتار سست ہوتی ہے اس لیے کہ اب بھی جو یہ اداد و شمار بتا رہے ہیں کہ پہلے جو پاکستان میں معیشت کی رفتار پانچ فیصد سے کچھ اوپر جا رہی تھی وہ بانے والے وقتوں میں چار فیصد سے نیچے چلی جائے گی اور اس کا ایک تعلق بحر آپ کی جی ڈی پی کے ساتھ ہوگا اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اب آپ کے قرضوں کا موجودہ جو میں نے قرضے اس وقت بتائے یہ جی ڈی پی کا ایٹی سکس پرسنٹ بنتے ہیں جو بیرونی اندرونی کرتے اتنا بڑا قرضہ جس ملک کے اوپر ہو تو اس کی معاشی ترقی کی رفتار کیا ہوگی اور کیسی ہوگی سب سے پہلے میں اس پہ عرض کر دوں اسی کچھ کچھ کچھ اسلامی شریعت کی روشنی میں اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے کہ یہ جو ادارے بنے تھے جس کو آج ہمارے لوگ شاید مصیبتوں کے اندر اپنا مسیحا سمجھتے ہیں یہ ادارے بنے کیوں تھے کس لیے ان کو بنایا گیا تھا اور کیا یہ واقعی تیسری دنیا کے مسلمانوں تیسری دنیا کے انسانوں سے کوئی ہمدردی کی بنیاد پر بنے تھے یا یہ ماندار ملکوں کی معیشتوں کو کے, کے لیے تیسری دنیا سے بھی خون چوسنے کے لیے بنائے گئے تھے انیس سو تیس میں دنیا میں ایک بہت مشہور معاشی بحران آیا تھا اور پہلی جنگ عظیم ہو چکی تھی دوسری ابھی نہیں ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی کچھ عرصے کے بعد اس کے اس کے نتیجے کے اندر دنیا میں عالمی طاقتیں جنہوں نے جنگیں لڑی تھیں تو جنگوں کی آپ کو پتہ ہے قیمت ہوتی ہے اور اس کی ایک قیمت انہوں نے ادا کی برطانیہ اس زمانے کے اندر بہت پھیلاوا ملک تھا اور وہ مشہور جملہ اس کے بارے میں تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا اور دنیا کے بہت ساری بہت سارے ملکوں کے اوپر اس کا قبضہ تھا اس کے معاشی نقصانات بہت زیادہ تھے بے تحاشا پاؤنڈ چھاپے گئے اس زمانے کے اندر اپنے اپنے معاشی نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس کے بعد یہ ممالک کچھ بول کے بیٹھے اور لیا کہ جس سے جس کو یہ لوگ بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں یا جو ادائیگی کا جو توازن ہے قرضوں کے اس کے لیے قرضے فراہم کرنے کے لیے اور معیشت میں مشورے دینے کے لیے ٹیکنیکل uh, معاونت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور وہی ادارہ ہے جو آج 1945 میں بنا واشنگٹن کے اندر اس کا صدر دفتر تھا جس کو آج ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں پاکستان جیسے ممالک شروع کے اندر تو اس میں ممالک کی تعداد کم تھی اور اب یعنی 29 ارکان سے جو شروع ہوا تھا تو اس وقت تقریباً تقریباً کوئی ایک سو نوے دنیا کے ممالک اس, اس کا حصہ ہے اس اس ادارے کا یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان نے بھی اپنی اپنی مشکلات کے زمانے میں کہیں یا اپنی مشکلوں کے اندر اس کے پاس جاتا رہا ہے اور اب تک پاکستان اکیس بار آئی ایم ایف سے قرضہ لے چکا ہے اور یہ قرضے آئی ایم ایف کے کئی پروگرام ہیں جس کے تحت وہ قرضے دیتا ہے آہ اس میں سے ایک پروگرام ہے جس کو بیل آؤٹ پیکج کہتے ہیں جس میں لوگ اس کام کے لیے قرضے لیتے ہیں, ہیں کہ بیل آؤٹ لے چکا ہے آئی ایم ایف سے اور اب اگر جاتا ہے اور اس کو ملتا ہے تو یہ تیرواں بیل آؤٹ پیکج ہوگا جو وہ آئی ایم ایف سے لے گا یہ قرضہ چونکہ زیادہ تر اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کے جس کے جو نتائج ہوں گے کہ یہ کسی بہت بڑے ترقیاتی منصوبوں کے اندر اس کی بھاری رقم نہیں خرچ ہوگی یہ کسی ملک کی معیشت کے اندر کوئی اس کا کوئی بہت بڑی ایسی انڈکشن نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی ایسے منصوبے وجود کے اندر آئیں جس سے کوئی عوام کو براہ راست فائدہ ہو یا آگے چل کر فائدہ ہو بلکہ یہ اس قرضے کی کا ایک بڑا حصہ جو اس کا ہے وہ اس سود کی ادائیگی کے اندر جائے گا جو ہم لیتے رہے ہیں اور یہ وہ سود ہے کہ اگر آپ ان قرضوں کی تفصیل نکالیں جو یہاں بیان کرنا شاید آپ لوگوں کے لیے بوریت کا باعث بن جائے گا تو شاید اس کی اس کا کیپٹل یا اس کا اصل رقم ادا ہو چکی ہوتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو لیکن ابھی بھی جو باقی ماندہ رقم ہوتی ہے وہ اصل سے کہیں زیادہ باقی ہوتی ہے اس پر ایک چیز اور بھی ہے کہ میں اس کا موازنہ کر رہا تھا کہ قرضے اتنے زیادہ کن ادوار کے اندر لیے گئے ہیں تو ہم میں کوئی عامریت کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن پاکستان کے آمرانہ ادوار اور جمہوری ادوار کا اگر آپ تقابل کریں گے تو اس کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا آپس کے اندر سب سے زیادہ اور بھاری بھرکم قرضے جمہوری ادوار کے اندر لیے جاتے ہیں سودی قرضے پوری دنیا سے اس کی وجوہات کی اپنی تفصیلات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نے اس پر اس پہ دیکھ رہا تھا اور کہیں سے میں نے اس کو وہ کیا تھا کہ جو چار آمرانہ ادوار ہمارے گزرے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے جو چار دور ہیں جنرل ایوب کا زمانہ ہے جنرل یا, یا خان کا زمانہ ہے جنرل یاورق صاحب کا زمانہ ہے یا پرویز مشرف کا زمانہ ہے ان چاروں زمانوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو اس دور میں کوئی چھ ہزار سات سو ملین ڈالر کا قرضہ لیا ہے پاکستان نے ساڑھے چھ ہزار ملین ڈالر آپ کہہ لیں اور جمہوری ادوار کے اندر ہم نے بیاسی ہزار چار سو آٹھ ملین ڈالر کا قرضہ دیا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بہت ساری وجوہات کے علاوہ کہ جمہوری حکومتیں شارٹ ٹرم شارٹ ٹرم ذہن کے ساتھ آتی ان کے ذہن کے اندر اگلا الیکشن ہوتا ہے کہ یہ وقت ہے اور تھوڑا سا وقت ہے اس وقت کے اندر ہم نے عوام کو کچھ ایسے جھنجھنیں ضرور پکڑانے کہ اگلے الیکشن سے پہلے پہلے لوگوں کا ذہن ہمارے بارے میں ہمیں ایک موقع اور مل جائے ایک دفعہ دوبارہ ہم کسی طریقے کے ساتھ آ جائے اس کے نتائج ملک میں کیا مرتب ہوتے ہیں اور کس اس کا قوم اس کا کیا خمیازہ بھگتتی ہے اور لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ملک کو آگے چل کر اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑتے ہیں یہ ان کا دردِ سر نہیں ہوتا یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ قوم نے اور ملک نے بھگتنی ہوتی ہے اور وہ بھگتتے رہتے ہیں اچھا یہ آئی ایم ایف کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ہر ملکوں کو نمائندگی دی گئی ہے وہ کوٹے کی بنیاد پر ہے اور اس کے بعد ایک ووٹنگ کا نظام ہے اور ووٹنگ کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک سو نوے ملک اس کے رکن ہیں تو ایک سو نوے ووٹس ہر ایک ملک کو ایک ووٹ ڈالتا ہے ان کا جو ان کا جو کوٹہ ملتا ہے اس کی اس کی تین شرائط ہیں یا تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور انہیں تین چیزوں کی بنیاد کے اوپر ووٹنگ کا حق بھی ملتا ہے پہلی چیز جی ڈی پی دیکھتے دوسری چیز جو اس کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کتنی ان تین چیزوں کی بنیاد پہ کوٹا بھی طے ہوتا ہے اور انہیں تین چیزوں کی بنیاد کے اوپر ووٹ کا حق بھی ملتا ہے اس وقت اس بنیاد کے اوپر صرف امریکہ کو ایک ملک کو ایم ایف کے اندر جو ووٹنگ کے اندر اٹھارہ فیصد ووٹ اس کے ایک ملک اور اگر آپ دنیا کے پانچ بڑے ملک لے لیں امریکہ برطانیہ فرانس چین اور جاپان ان پانچ ملکوں کے پاس چالیس فیصد ووٹس ہیں. اور اگر دنیا کے بیس بڑے ملک لے لیں صنعتی ملک لے لیں تو تقریباً اسی فیصد ووٹس ان کے پاس اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے ملک اور غریب ملک اور عام ممالک دنیا کے ان بیس ملکوں کو اگر آپ نکال لیں تو باقی جو ایک سو ساٹھ ملک ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے ان فورمز کے اندر اور وہ کس طریقے کے صرف چونکہ دنیا ان کو اپنے قرضے دیتی ہے اور قرضوں کے ذریعے سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور قرضوں کے ذریعے سے ان کی معیشت کو جکڑتی ہے اب وہ ایسا نظام بناتے ہیں کہ قرضوں کی واپسی پر بھی کوئی نظام وہ نہ سارے کے سارے ڈیفالٹ قرضے یہ سارے کے سارے کہیں کہ ہم قرضے دیتے ہی نہیں واپس ہمارے دوست مرحوم جنرل جنگ حمید گل صاحب معروم کہا کرتے تھے اور جب بھی ہم مختلف پروگراموں میں اکٹھے ہوتے تھے جنگل صاحب کی باتیں اپنے اسٹائل کی ہوتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ان قرضوں کو دینے کی آپ ان ملکوں کو سب سے کہہ دیں کہ ہم نہیں دیتے سارے قرض اور اس کے بعد وہ تو لوگ ہستے بھی تھے اس بات کے اوپر کہتے ہیں جی حل کیا ہوگا اس کا کہتے ہیں ان سے کہیں کہ جن لوگوں نے یہ قرضے لیے ہیں ان کی جائیدادیں آپ کے اپنے ملک کے اندر ہیں وہ جائیدادیں آپ کی ہو گئی قرضے ختم ہو گئے کہتے ہیں ہم اپنا حساب کتاب اس طرح صاف کریں گے ہم کہیں گے کہ جن جی کی سب کی جائیدادیں ان کے فلیٹس ان کے منشنز ان کے محلات ان کی رقومات ان کے سوئس اکاؤنٹس یہ آپ لوگوں کے پاس ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے تو کہتے ہیں بس آپ ان میں سے اپنے قرضے لے لیں غسول کر لیں جو آپ نے وصول کرنے قوم پاکستانی نیشن آپ کو مزید کوئی ایک روپیہ بھی دینے کے اوپر آمادہ نہیں ہے تو خیر یہ تو ویسے لطیفے کے طور پر میں نے آپ کو بات سنائی کی. کہ وہ ایک ایک خیال ایک رائے یہ بھی ہے بعض لوگوں کی اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایک ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے نمٹنے کا اسے بعض ملکوں نے دنیا کے چھوٹے ملکوں نے قرضے دینے سے انکار بھی کیے اور ماضی کے اندر ایم ایف سے نکلے بھی ہیں کیوبا وغیرہ نکل گئے تھے بہت شروع کے اندر ایم ایف سے اور انہوں نے کہا کہ جی ان قرض ہے وہ نہیں دیتے بعض ملکوں نے قرضوں کی ادائیگی بھی کی ہے جیسے ترکی نے کی اور کسی حد تک اپنے آپ کو اس سے اس سے فارغ بھی کیا ان ساری چیزوں سے تو یہ سب کچھ اس لحاظ سے ایک عمومی تصویر ہے جس کے اندر اس وقت ملک اس گرداب کے اندر پھنس چکا ہے اگر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ اس میں شریع اعتبار سے شریعت کے نقطہ نگاہ سے اس کا حل کیا ہے اور یا وہ غلطیاں کہاں پر ہوئی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ملک ایک ایسی جگہ دھنس چکا ہے کہ جس کے اوپر اتنی خطرناک باتیں سامنے آ رہی ہیں بعض لوگوں نے یہ تک کہا ہے اور یہ ایک خیال کے طور پر ہے یہ حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے کو جو قرضوں کی ضرورت سودی قرضوں کی اس قدر بڑھ جائے گی اس قدر اس قدر وہ ضروری ہو جائے گی ان کے لیے بظاہر کہ اس پر جو شرائط بین الاقوامی دنیا سوچ رہی ہے اس میں ایک اہم ترین شرط جو وہاں کے تھنک ٹینکس نے پیش کی ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے ساتھ مشروط ہے اور انہوں نے کہا کہ اب اگر پاکستان کو جائے ایٹمی سلاحیت کے ساتھ کہ اگر پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت کو عالمی دنیا کے سامنے سرنڈر کرنے پر تیار ہو جائے تب اس کو قرضہ دیا جائے اور تب اس کو پیسے دیے جائے اور یہ وہ جو کہا جاتا ہے کادل فخر و یقون کہ فقر بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان بعض اوقات اپنی سلامتی کے اوپر بھی سودا کر لیتا ہے اپنی ہر چیز اب غیرت اور حمیت اور عزت یہ تو بہت ابتدائی چیزیں ہیں جو چلی جاتی ہیں ان قوموں سے بحثیت قوم اس کے بعد پھر ان کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری اب سلامتی دعو پر لگ گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس سے باہر اگر نکلنا چاہیں تو ان کے سامنے رستہ کیا ہو وے آؤٹ کیا ہے ساری صورتحال سے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد چند چیزوں پر ہم پہنچتے ہیں میں دو تین چیزیں آپ سے عرض کروں اس کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے لیکن تین بڑی اور تین بنیادی چیزیں ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے تین اہم ترین چیزیں یہ تین یوں سمجھے کلیات ہیں اس کی پھر جزیات اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیز پہلی چیز ہے کہ سود ربا کہیں یا اس کو یا سود کہیں یہ بہر صورت اسلام کے اندر حرام ہے اور اللہ جانجواہد آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یم حق اللہ الربا و الصدقات کہ کے اللہ پاک سود کو پنپنے ہی نہیں دیتے سود کو اللہ شاہ چلنے ہی نہیں دیتے سود کے اوپر کسی دائمی خوشحالی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی یہ ایک طے شدہ اٹل حقیقت ہے جس پر اسلامی دنیا کے اندر اسلام کے فقہ اور علماء کے اندر اور ماضی سے لے کر آج تک کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا پہلی چیز یہ دوسری چیز جو اسلام کے اندر منع ہے اس کو غرر یا انسرٹینٹی کہتے ہیں اور غرر کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ بے حساب قسم کا رسک لینا ایسا رسک جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو یہ دوسری چیز ہے جو اسلام کے اندر منع ہے اس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو جو ڈیریویٹوز ہیں سکیورٹائزیشن ہے اس دور کی اس کی تفصیلات کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ غرض اور یہ جو بے حساب رسک ہے یہ کیسے آتا ہے موجودہ اکانومی کے اندر یہ کیسے گھستا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر کیا چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں یا خود یہ جو یعنی یہ جو خاص قسم کے ساتھ اس کو تخلیق ذر کہتے ہیں یا یہ جو ایک خاص طریقے کے ساتھ کریشن آف ویلتھ ہے مصنوعی طریقوں کے ساتھ اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا بلکہ کل پرسوں ہمارے یہاں تخصص کے طلبہ کو میں یہی مضمون پڑھاتا ہوں تو ان کے ہاں اسی کے اوپر سبق تھا کہ یہ مصنوعی طریقوں کے ساتھ دولت کیسے پیدا کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے کہ یہ ایک نمبر گیم ہوتی ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی اس کے نیچے اور ایک ایک و شمار کا ایک احرام مصر تعمیر کر دیا جاتا ہے اور حقیقت اس میں اگر آپ دیکھی جائے دیکھی جائے کہ اصل سرمایہ اس کے اندر کتنا ہوتا ہے تو وہ ناقابل یقین حد تک کم ہوتا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزوں کے ذریعے سے کیسے تعمیر کھڑی کی جاتی ہے اسی لیے جب وہ تعمیرات گرتی ہیں اور جب اس کے نیچے سے کوئی ایک اینٹ نکالتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب وہ زمین بوس ہوتی ہے وہ عمارت تو اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا اسلامی معیشت چونکہ یا ایسٹ بیسڈ ہوگی یا ایسڈ بیکڈ ہوگی کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسیڈ ضرور ہوگا تو ایک ایسڈ بلکل معدوم نہیں ہوتا دنیا سے عام طور پر وہ ایسڈ ان کو حقیقی معنوں میں سمجھا جاتا ہے اگر اس کے اوپر کسی کا پیسہ لگا ہوا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا اس کے نقصان کی تلافی کسی ایک حد میں وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح ہو اور دوپہر کو نہ ہو یا صبح ہو اور شام کو نہ ہو یہ اس اس نظام معیشت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک مصنوعی طریقے سے کھڑی کر دی جاتی ہے اور اسی مصنوعی طریقے کے ساتھ پھر وہ وہ زمین بوس بھی ہوتی ہے تو دوسری چیز میں نے کہا کہ انسرٹینٹی اور بے حساب رزق یا غرض جس کو کہتے ہیں اس کی ممانت ہے اسلام میں اس کی شاخیں اور شکلیں بہت ساری بنتی ہیں تیسری چیز جس کی ممانت ہے اسلام کے اندر وہ یہ ہے کہ جس طرح کے شراب سازی قیمار بازی اور سٹوں میں اور اس قسم کی چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ اور سودی بینکاری ان ساری چیزوں کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے یہ یہ حرام ہے شریعت میں اگر آپ صرف ان تین چیزوں کو لے لیں میں چونکہ اس کو بہت عام فہم اور عام سطح کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ اس کو سمجھ سکے ورنہ اس کی جو ٹیکنیکل تفصیلات ہیں اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ایک عوامی شعور کی حد تک اگر ایک بات کو ہم لوگ سمجھنا چاہیں تو اگر یہ مثلاً جو میں نے عرض کیا کہ اگر ان تین چیزوں کے اوپر بھی کسی معاشرے کے اندر کوئی معاشرہ اس کے اوپر قدغن لگائے اپنی معیشت کے اندر اس کے بڑے فوری اثرات اس کی معیشت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے بنیادی مسئلہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ایک مسئلہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ نظام تعلیم ایسے افراد کو پیدا کر رہا ہے جو دل سے یہ سمجھتے ہیں جن کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ سود کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رشتہ نہیں ہم سود کے علاوہ ہمارے پاس کوئی باہر نکلنے کی صورت نہیں ہے یہ دنیا ایسی اور آپ کو سود کے دلائل اور سود کے لیے مختلف تعویلات اور اس کے لیے مختلف شکلیں یہ وہ سود نہیں ہے اور دور نبوت کا سود ایسا تھا موجودہ سود ایسا ہے اس کو یہ کہتے تھے اس کو یہ کہتے ہیں اس قسم کی باتوں کی پورا ایک فلسفہ ہے جس کو ہم ہمیں سنتے ہوئے مدت بھی گزر گئی ہے اور آج بھی سن رہے ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جب وہ بیٹھے تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ یم اللہ ربا ویورب صدقات جو قرآن کی آیت کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں اللہ جل شاہ رخ نے سود کا رستہ تو اللہ پاک نے بند کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ باقی صورتوں کے اوپر اس کے اندر غور کیا جائے کہ اور کیا اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں یہ ایک تو ہماری ذہنیت کا بنیادی مسئلہ ہے اور جب تک ہم اگر اس مسئلے کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو درست کرنا پڑے گا ابھی جو ایڈوائزری کاؤنسل پرائم منسٹر نے بنائی آپ اس کے لوگوں کا پروفائل دیکھیں ایک یا ایک صاحب کے علاوہ جن کو میں جانتا کل ہم ایک تقریب میں گھنٹے بھی تھے باقی جتنے افراد تھے اس کے وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کی مہارت یہ ہے جن کی جو ایکسپرٹیز یہ ہیں ان کی سپیشلائزیشن یہ ہے کہ سودی معیشت کو کیسے مینج کیا جائے گا اور سودی اداروں کے ساتھ لین دین کیسے کیا جا سکتا ہے بہتر سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے یعنی ہماری ہمارے یہاں چونکہ پڑھایا طریقہ ہی یہی پڑھایا جا رہا ہے اور ہم اسی کے اوپر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ پاکستانی اکانومسٹ جو ہے وہ دنیا کا اتنا بڑا سمجھا جا رہا ہے فلانا تو اس کی ایکسپرٹیز کس کے اندر ہے یہ ذرا دیکھا جائے اگر اس کی فرض کریں اگر اس کی مہارت ایک سودی معیشت کو ترقی دینے کے اندر یا معیشت کو مزید سودی بنانے میں اس کی مہارت ہے تو اس کے مسلمان ہونے میں ہمارے لیے فخر ہونے کی کیا بات ایک مسلمان سود کا بہت بڑا ماہر آپ نے تیار کر لیا یہ تو ایسے جیسے آپ کہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ شراب پینے والا ایک مسلمان ہے کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ, کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کتاب کو وہ جو اگین اس بک آف ورلڈ ورلڈ ریکارڈ اس کتاب کے اندر آیا ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہے جو سب سے زیادہ شراب پیتا ہے اس پر آپ فخر کریں گے کوئی فخر کی بات ہے کہ جی دنیا میں کیسا ہے خدا نا خواصہ تو سود تو شراب سے ہزار گنا بڑا گنا ہے سود اور شراب کی تو آپ اس میں کوئی کوئی مماثلت ہی نہیں ہے برے ہونے کے اعتبار سے تو اگر ایک سودی معیشت کا ایک شاہکار آپ نے تیار کیا ہے تو اس کے اندر فخر کی کون سی بات ہے اور اس کے اندر اتنا زیادہ خوش ہونے کی کون سی بات ہے اور اسی قسم کے 20 لوگوں کو آپ جمع کر کے اپنی معیشت ان کے سامنے رکھیں ایک مریض ہے جس کو وہ جو جو گر گیا ہے ایک بہت بڑی کھائی سے اور اب اس کے بعد اس کا سر بھی پھٹا ہوا ہے اور اس کے بازو بھی ٹوٹے ہوئے اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے اور اس کی حالت بری ہوئی ہوئی ہے اور اب آپ نے اس کو ایک سرجن کی ضرورت ہے جو اس کو جوڑ دے تو آپ ایک قسائی کو لے آئیں کہ اس کے سامنے کھڑا کریں کہ جی اب اس کا کیا کرنا ہے تو قسائی پھر آپ کو بتائے گا کہ اس کی بوٹی اب کس طرح ہو سکتی ہے اور تو اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے بتا دے گے کون سا گوشت کہاں کا کس طرح الگ الگ ہو سکتا ہے تو یہ ہماری اس وقت کی صورت حال ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا تار تار زخم جسد جو ہے ہمارا اور زخموں سے چور اپنا جسد جن وجوہات کی بنیاد پر وہ زخمی ہوا ہے جو, جو وجوہات اس کا باعث بنی ہے نے اسی کے سامنے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ہر گزرتے آپ دیکھ لیں پورا اس اس, اس گراف کو دیکھیں کہ ہر گزرتا دن مزید خطروں کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا اور ہر گزرتا دن مزید مسائل کی طرف جا رہا ہے اگر ان چیزوں سے مسئلے حل ہونے ہوتے تو یہ کام ہم نے جب سے 1958 میں ہمارا IMF ایف کے ساتھ آ, ہماری دوستی یاری قائم ہوئی اور ستر کی دہائی کے اندر ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکیجز لینا شروع کیے اگر یہ مسائل واقعی ہماری معیشت کو کوئی ٹیکہ لگا سکتے تھے کوئی ہمارے مسائل حل کر سکتے تھے تو کیا چالیس پچاس سال کا عرصہ تھوڑا ہے اس کے تجربے کے لیے جو مت عرصے سے سو کر رہے ہیں تو وہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو عرض کی اس کی بنیاد کے اوپر کچھ کچھ چیزیں ہیں جس کو استعمالی معیشت کے اندر اس کو اس کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ باٹ کہتے ہیں بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بجائے اس کے کہ ہم سی پیک کے اندر پھر سے قرضے لیتے اور ہم اس کے بعد قرضے لے کر اس کا سود ادا کریں جس طرح کہ ابھی امریکہ نے ایم ایف سے کہا ہے کہ اس لیے پاکستان کو بیر آؤٹ مت دیں آپ نے پڑھا ہوگا امریکی وزیر خارجہ کا بیان کہ پاکستان ان اس قرضے سے چائنا کا سود ادا کرنا چاہتا ہے اور ہم اور چونکہ امریکی جانا داری ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک سرد اقتصادی جنگ ہے وہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے پیسے لے کر آپ چائنا کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ نے ان سے سودھی قرضہ لیا چائنا نے اس کی تردید کی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے قرضے بڑے سافٹ لونز ہیں ہم نے بڑے نرم قسم کے قرضے دیے ہیں تو پاکستانی معیشت جو اتنی اتنی وقت ہچکولے کھا رہی ہے اس کی وجہ ہمارے قرضے نہیں ہیں اس کی وجہ ان کے دوسرے قرضے ہیں جو انہوں نے باقی دنیا سے لیا ہے بہرحال یہ تو یہ جنگ و جدر تو جاری رہتا ہے لیکن ایک ایک نظام شریعت کے اندر جو جائز بھی ہے کہ اگر کسی بندے سے بجائے قرضہ لینے کے اگر آپ اس کو یہ یہ اختیار دیں کہ وہ آئے اپنا پیسہ لگائیں اور وہ ایک منصوبہ بنائے اور مثال کے طور پر آپ نے موٹر وے بنانی کسی کو اپنے موٹر وے کے بنانے کے لیے بجائے سے کہ حکومت قرضہ لے کر بنائے جیسے ہی ہماری موٹر وے بنی بین الاقوامی قرضوں سے اور اب اس کا اس کا بھی اس کا پورا حساب کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے میں بنی اور اس میں کتنا سود ادا کیا گیا اور اس کی ریکوری اور اس پیسے کی واپسی کی کیا صورتیں بنی اس کے اندر تو اس کی بجائے وہ بنائیں بلڈ خود بنائیں پھر آپریٹ کریں اس کو اس کے نتیجے کے اندر اس کا اپنا پیسہ واپس لیں اپنا منافع بھی واپس لیں اور پھر ٹرانسفر کریں یعنی وہ املاک واپس حکومت کے پاس آئیں دس سال بعد آتی ہیں بیس سال بعد آتی ہیں پچیس سال بعد آتی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک روپے لگائے بغیر ایک ترقی یافتہ ایک تعمیری منصوبہ بن جاتا ہے مثلا اگر کوئی ڈیم بھی بنانا ہو اس منصوبے کے تحت وہ بن سکتا ہے کہ لوگ پیسہ لگائیں اور اچھا یہ پبلک پرائیویٹ فنڈنگ کے ذریعے بھی یہ کام ہوتا ہے اس کے اندر عوام کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آئیں گے اپنا پیسہ لگائیں اس کے, اس کے اندر اس کا ایک پورا نظام بنتا ہے اور اس کے بعد اس سے جو آنے والی آمدن ہے جو بجلی بیچی جائے گی وہ سب سے پہلے ان سٹیک ہولڈرز کے درمیان ان کا کیپٹل بھی واپس جائے گا ان کے منافع بھی ان کو واپس دیے جائیں گے اس کی شرح پہلے سے طے ہوگی اور جب وہ لوگ اپنا منافع اور ساری چیزیں حاصل کر لیں گے اس کے بعد وہ چیز حکومت کو واپس آخر کے اندر ٹرانسفر ہوگی یہ ایک طریقہ تھا رہا ہے جس جس جس کے کے کے کے بڑے بڑے کم میں لیے کہ حکومت املاک کو سرکاری کو بیچے اور ان رکھ نہیں سکتے بلاخر حکومت اس کو واپس خریدتی ہے تو بجائے اس کے حکومت اس کے لیے جو اسلامی معیشت کے ماہرین ہیں انہوں نے ایک سکوک کا ایک پورا نظام بنا کر حکومتوں کو دیا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے اور آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں کہ ایک کانفرنس کے اندر ہم شریک تھے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب چائنا ہمارس سی پیک سائن کر رہا تھا تو ان کی طرف سے یہ آپشن بھی آیا تھا کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس پورے منصوبے کی جو فائنینسنگ ہے وہ کیا اس میں اسلامک فائنینس کا کتنا حصہ ہوگا کہ ان کے خیال تھا کہ اسلامی ملک ہے شاید ان کا اس کے اوپر کوئی اصرار ہو کہ پچیس پرسینٹ پچاس فیصد اسی فیصد یا کتنی جو ہے ہم اس کو اسلامی طریقے کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے تو ان کی طرف سے بھی یہ سوال ہمارے لوگوں سے کہا گیا تو ہمارے لوگوں نے جوابن کہا کہ نہیں ہمارا کسی قسم پر کا اسلامک فائننس کا ارادہ نہیں ہے اور ہم اسی سودی طریقے کے ساتھ جو دنیا کا رواج ہے آپ کے ساتھ اسی کے مطابق اس کے ساتھ چلیں گے وہ تو یہ بات کہیں اور ہم لوگوں کا اس کے اوپر جو ہے ہمارا اس کے اوپر اعتماد نہ ہو آج ہی پڑھتے ہوئے میں کہیں پر دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مارچ دو نو میں وہ جو آپ مشہور ایک بحران کے کچھ عرصے کے بعد یہ ویٹیکن کا بیان جو ان کے الفاظ کے اندر میں نے اٹھایا وہاں پر کہ ویٹیکن سٹی اچھا عیسائیت نے شکست کھانے کے بعد ایک تو زمانہ عیسائیت گزرا جب دین اور دنیا کو اس نے الگ کر دیا تھا پھر اس کو شاید یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کے بغیر اب ویٹیکن دنیا کے تمام موضوعات کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں تو معاشی کرائسس کے اوپر بھی ویٹیکن اب بولتا ہے تو دو نو میں جو اس کے نمائندے نے کہا وہ الفاظ اسی کے الفاظ کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دا پرنسپلس آف اسلامک فائنینس میں ریپرزینٹ اے پاسبل کیور فار اینگ مارکیٹس کہ ان بیمار بازاروں کے لیے بیمار معیشتوں کے لیے پاک اسلامک فائنینس کے جو پرنسپلز ہیں وہ ایک حل اس کا ہو سکتے ہیں وہ اس کے لیے ایک صورت ہو سکتی ہے یہ ویٹیکن تو یہ کہہ رہا ہو اور ہماری حکومتیں اس کو نہ سنتی ہوں جو مسلمانوں کی حکومتیں ان کے ذہن کے اندر یہ تصور اور یہ پہلو ہی نہ آتا ہوں اور ہمارے ہاں حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں بہت سرکاری اور غیر سرکاری میٹنگوں کے اندر بیٹھنے کا اتفاق ہوا عدالتی کاروائیوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہمارے ہاں یہ پورا نظام صرف اور صرف ڈیلئنگ ٹیکٹکس پر چل رہا ہے کیسے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو موخر کیا جا سکتا ہے جب بھی کوئی بات آتی ہے کیسے اس کو آگے لے کر کیسے اس تو ایک چیز اس تفصیل میں نہیں جان میں ایک چیز تو باٹ میں نے آپ سیئرس کی ایک اس کے اندر دوسرا صورت جو ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر سکوک ہے تیسری بات جس کو میں غور کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ اسلامی معیشت کے اندر افرادی محنت یہ ہیومن ریسورس جو ہے اس کی خاص قسم کی اہمیت ہوتی ہے جو کہ سعودی معیشت میں عام طور پر نہیں ہوتی سعودی معیشت میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو سرمایہ کاری کے دو بڑے سورسز ہیں اس وقت عام طور پر اس کے اندر ایک یہ کہ جو مالکان جو پیسے ڈالتے ہیں کسی بھی نظام کے اندر سرمایہ کاری کے اندر اس کو اکوٹی کہتے ہیں اور ایک وہ جو قرض دینے والوں کا جو سرمایہ ہوتا ہے اس کو ڈیٹ کہتے ہیں इक्विटी پر جو کچھ آتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب नहीं نہیں ہوتا لیکن اس کو پروفٹ کہتے ہیں इक्विटी جو چیز واپس لے کر آتی ہے ڈیٹ سے جو کچھ آتا ہے اس کو یہ انٹرسٹ کہتے ہیں ڈیٹ کا جو بھی سمرا ہوتا ہے اب سودی معیشت میں کیا ہے کہ اس سرمایہ کے اوپر ان کی, کی, کی, کی مکمل طور پر محنت اس کے اندر جو ہے وہ انتظام و انسرام اور اس کے اندر رسک یہ ساری چیزیں ایک طرف ڈالی جائیں ایک طرف رہیں اور جس کے پاس سرمایہ ہے بس اس کو اپنے سرمایہ کا کرایہ وصول ہوتا ہے یہ وہ خالص غیر اسلامی تصور ہے جس کے اوپر جی کو کھڑا کیا گیا ہے اسلام سرمایہ کے اوپر منافع کا بالکل قائم ہے مگر رسک کو منفی کر کے قائم نہیں ہے اس چیز کے کہ آدمی رسک نہ اٹھائے اسی لیے مزاربہ کے اندر اگر اگر محنت اور اور انتظام و انسلام دوسری طرف جاتا ہے اور سرمایہ اس طرف ہوتا ہے تو رسک بھی اس طرف ہوتا ہے جس طرف سرمایہ ہوتا ہے جس کا سرمایہ ہوتا ہے رسک اس کی طرف ہوتا ہے حالانکہ محنت اور انتظام اور انسرام دوسرے کا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو لوگ عام طور پر سمجھ نہیں پاتے سود میں کیا ہوگا کہ رسک اس طرف جائے گا کیونکہ سرمایہ والا سمجھتا ہے کہ سرمایہ کے علاوہ میرے پاس کسی اور چیز کی ضرورت مجھے نہیں ہے مجھے بھی سرمایہ کا کرایہ اور وہ کسی قسم کے نقصانات کے اندر شریک ہونے کو تیار نہیں ہوتا اس کے نتیجے کے اندر یہ غیر متوازن صورتحال وجود میں آتی جس کا آپ اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کیسے اس کے اوپر ہو ہیومن ریسورس کے اندر ہم لوگوں نے آج تک ان چیزوں کو ہم ریگولیٹ نہیں کر سکے پاکستان کے کی سستی لیبر کو ہم پاکستان کے اندر آج دیکھیں سافٹ ویئر ہاؤسز پاکستان کے اندر بنے ہوئے اور کام باہر کی دنیا لے رہی ہے ہمارے لوگ ہمارے ماہرین سے لے رہی ہے نہیں لے رہی ہے اچھا اکاؤنٹنگ سروسز ہمارے لوگ فراہم کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر امریکی کمپنیوں کو اور برطانوی کمپنیوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہیں اور وہ یہاں بیٹھ کر امریکی کمپنیاں چلا رہے ہیں ایک ہسپتال امریکہ میں ہوتا ہے اور اس کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اور ان ملکوں کے اندر ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر ان کے مریضوں کا سارا حساب انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ چیز ان کو سستی پڑ رہی ہے اگر حکومتیں اس اس پورے نظام کو بہترین طریقے کے ساتھ برو کار لائیں اس کو اس کو اپنا ایک سرمایہ سمجھے سودی ذہن سے باہر نکل کر محنت کو بھی اپنا سرمایہ سمجھے محنت کو بھی اور انتظام و انسلام کو بھی یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بھی لوگوں کا معیاری زندگی بہتر ہوگا لوگوں کے اوپر لوگ اس جب ایک خاص طریقے کے ساتھ باہر بھیجے جائیں گے تو ان کی طرف سے آنے والی رقومات وہ باقاعدہ حکومت کے نظام کے تحت آئیں گی اس وقت جو چیزیں بیس بائیس بلین جو باہر سے آتا ہے اس کے اندر سے اس کا کبھی حساب لگایا جائے کس طریقے کے ساتھ آتا ہے ہنڈی کے ذریعے کتنا پیسہ آتا ہے باقاعدہ طریقوں سے کتنا آتا ہے حکومت کو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے اور دیگر ذرائع سے, سے, سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایک اور چیز جو اس کے اندر جس پر سب سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی لیکن وقت ختم ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو نصف المعیشہ فرمایا اور وہ چیز ہے اپنے معیار زندگی کو درست رکھنا اور اپنے معیار زندگی کو معتدل اور متبادل رکھنا ہمارے ہاں جو امپورٹ اور کے درمیان جو فرق ہے اگر یہ جو ہماری وہ امپورٹ جس کا تعلق لگژریز کے ساتھ ہے جس کا تعلق خالص معیار زندگی کی بلندی کے ساتھ ہے اگر اس کو حکومت کنٹرول کرے اور اس کی اس پر کہ لوگوں کو اور اس کے لیے حکمران طبقے کو شروع کرنا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں اگر حکمران سادگی کا کوئی مظاہرہ کرے چاہے وہ سادگی کا مظاہرہ بناوٹی بھی ہو اور اس کے پیسوں میں فائدہ نہ بھی ہو تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ صرف سمبولک ہو اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ اسے کلچر ڈیولپ ہوتا ہے گاندھی جی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو سروجنی نائڈو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کو غریب رکھنے کے اندر ہمارا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کو غریب رکھنا پڑتا ہے تو آپ تھرڈ کلاس میں سفر کرتے ہیں تو باقی ٹرین کے سارے ڈبوں کے اندر سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس سے لیکن اس کا ایک فائدہ پھر بھی ہوتا ہے چاہے وہ غربت مہنگی بھی پڑ رہی ہو حکمرانوں کی غربت تب بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے, کے ایک ایک کہ حکمرانوں اگر وہ اپنے قبرانوں کو جیسے طرز زندگی پر دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ وہی طرز زندگی اختیار کرتے ہیں اور حضرات خلفائے راشدین نے سب سے بڑا اس کا نمونہ عملی طور کے اوپر پیش کیا تھا اور گاندھی جی کا مشہور لفظ ہے کہ اس نے کہا تھا اپنے جب ہندوستان آزاد ہوا اور اپنے وزیروں سے ان کا خطاب ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اگر دو نمونے پیش کر سکتا ہوں حکومت اور وزارت اور اقتدار کے ساتھ جنہوں نے کی ترین تاریخ انسانی میں پیش کی ہیں اگر میں کوئی دو نمونے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں تو ابو بکر صدیق اور فاروق کے, جی کے اور مشہور, ان کا ان کا مشہور مقولہ جو پر دنیا کے اندر معروف ہے کہ اپنے سے کہتا کہ یہ نمونا ان کی زندگیوں کو یہ جو میانا روی ہے اقتصاد فلم المعیشہ ہے یہ جو اپنے حالات کو اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہے اس کے اندر جو قوم اگر احساس کمتری سے باہر نکل کر اور ایک عمومی طور پر اس کے اندر غریب لوگ بیچارے چارے تو ویسے ہی اسی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ تو ایک خاص قسم کی مڈل کلاس بیچاری جو کہ ہم مڈل نیم اپر مڈل کلاس ہیں اور جو اپر مڈل کلاس ہے وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ایک احساس کمتری ہے جس کے اندر پوری کی پوری قوم مبتلا ہے اگر اس سے ہم باہر نکلیں اور اپنی چیزوں کو اس اس اس کے اندر اس اپنے وسائل کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں تو بہتری ہو سکتی تھی کچھ چیزیں بلکہ کافی چیزیں میں اور بھی لکھ کر لایا تھا اپنے آپ سامنے لیکن وقت کی کمی کی جیسے بھی اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتوں کے اندر کچھ اس پہ شاید مزید گفتگو واقع الحمد للہ